حال پل کو مسری بول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 خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے یہ حق ہے نیک آدمیوں پر اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے اس طرح رشتہ جوڑنے کے بعد توڑ دینے سے بہرحال عورت کو کچھ نہ کچھ نقصان تو پہنچتا ہی ہے اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ حسب مقدرت اس کی تلافی کرو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 فون او یا فو ہیرو قدو تقوی نبی میں تم گون بس اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو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 آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو یعنی انسانی تعلقات کی بہتری و خوشگواری کے لیے لوگوں کا باہم فیاضانہ برتاؤ کرنا ضروری ہے اگر ہر ایک شخص ٹھیک ٹھیک اپنے قانونی حق ہی پر اڑا رہے تو اجتماعی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی حافظو والصلاة اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلات کی جامع ہو اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو قوانی نے تبدن و معاشرت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی اس تقریر کو نماز کی تاکید پر ختم فرماتا ہے کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر خدا کا خوف نیکی و پاکیزگی کے جذبات اور احکام الہی کے اطاعت کا مادہ پیدا کرتی ہے اور اسے راستی پر قائم رکھتی ہے یہ چیز نہ ہو تو انسان کبھی الہی قوانین کی پابندی پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا اور آخر کار اسی نافرمانی کی رو میں بہن نکلتا ہے جس پر یہودی بہن نکلے جو محاسن صلات کی جامع ہو اصل میں لفظ سلاد الوسطی استعمال ہوا ہے اس سے مراد بعض مفسرین نے صبح کی نماز لی بعض نے ظہر بعض نے مغرب اور بعض نے عشاء لیکن ان میں سے کوئی قول بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے صرف اہل تعویل کا استعمال ہے سب سے زیادہ اقبال نماز اثر کے حق میں ہیں اور کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز کو صلاح وسطی قرار دیا ہے لیکن جس واقعے سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جنگ احزاب کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکین کے حملے نے اس درجہ مشغول رکھا کہ سورج ڈوبنے کو آ گیا اور آپ نماز اثر نہ پڑھ سکے اس وقت آپ نے فرمایا کہ خدا ان لوگوں کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھر دے انہوں نے ہماری صلاح وسطیٰ فوت کرا دی اس سے یہ سمجھا گیا کہ آپ نے نماز اثر کو صلات وسطیٰ فرمایا ہے حالانکہ اس کا یہ مطلب ہمارے نزدیک زیادہ کرین ثواب ہے کہ اس مشغولیت نے اعلی درجے کی نماز ہم سے فوت کرا دی نا وقت پڑھنی پڑے گی جلدی جلدی ادا کرنی ہوگی خوشی و خزو اور اطمینان سکون کے ساتھ نہ پڑھ سکیں گے وسطی کے معنی بیچ والی چیز کے بھی ہیں اور ایسی چیز کے بھی جو اعلیٰ اور اشرف ہو صلات وسطیٰ سے مراد بیچ کی نماز بھی ہو سکتی ہے اور ایسی نماز بھی جو صحیح وقت پر پورے خوشبو اور توجہ کے ساتھ پڑھی جائے اور جس میں نماز کی تمام خوبیاں موجود ہوں بعد کا فکرہ کہ اللہ کے آگے فرما بردار بندوں کی طرح کھڑے ہو خود اس کی تفسیر کر رہا ہے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 کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللہ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے امید ہے کہ تم سمجھ بوچھ کر کام کرو گے